شرو اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے قبل علیم کال قومی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 وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تر تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاثیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے قال رب انی دعوت قومی لیلا و فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا جب لوگوں نے نہ مانا تو نُھ نے اللہ سے عرض کی کہ پرور میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کرے اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے می بسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے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 اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودا اور سوا اور یاغوس اور یاؤو اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاترا كفارا رب اغفرنی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غراب کر دیے گئے پھر آب میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کسی وقت کسی کو اپنا مددگار نہ پایا